أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورع و تصیر الجب السعر فو یوم عذلمبین الظین یوم علانار جہن مدا حاضل کن تم بحات اف صحرن حاضہ ام ان تم لاتب سرون اسلوہ فَصْبِرُوا او لا تَصْبِروا او لا تَصْبِروا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَـاكِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُم وَوَقَاهُمْ رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى وزوجناهم بحور نعين والذين آمنوا واتباعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم ويتوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبلنا دعوه انہو هو البر رحیم مقصد سورۂ طور کا اثبات القیامہ گزشتہ دو صورتوں کا بھی یہی مقصد تھا اس صورت میں بھی اثبات قیامت کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور یہ صورت گزشتہ صورت سے مضمون کے اعتبار سے ترقی پر ہے سورہ قاف میں آیت نمبر گیارہ میں کہا گیا تھا قدا الخروج خروج تو پھر سورہ زاریات میں کہا گیا ان توعدون لصادق و ان لواقع یہاں پر اس صورت میں یہ آیت نمبر سات اور آٹھ میں ذکر کیا جاتا ہے ان آزاب رب کا لواقع کہ تمہارے رب کا عذاب وہ ضرور واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی دفع نہیں کر سکتا یہ تو صورت میں اس بات قیامت ہے اور اس پر سورت کے آغاز میں دلائل ذکر کیے جاتے ہیں یہ دعویٰ جو آیت نمبر سات اور آٹھ میں آ رہا ہے تو سورت کے آغاز میں اس پر تینوں قسم کے دلائل وہ ذکر کیے گئے ہیں دلیل وہی دلیل نقلی اور دلیل عقلی اوتور ہمارے اساتذہ کرام وہ ان آذاب ربے کا لواقع اما لہو مندافیہ یہ جو دعویٰ ہے تو اس دعوے پر جو ماقبل میں یہ شواہد ہیں اور یہ دلائل ہیں تو یہ انہیں تینوں قسم کے دلائل قرار دیتے ہیں دلیل عقلی دلیل وہی اور دلیل نقلی جی طور سے مراد وہ پہاڑ جہاں پہ حضرت موسا علیہ السلام پر وہی کی گئی تھی تو گواہ ہے تور کی وہ وحی گواہ تور تو اس سے مراد کیا کہ حضرت موسا علیہ السلام کو کوہ تور پر جو وہی کی گئی تھی یہ قیامت کے حوالے سے وہ سورہ توہا میں آپ لوگوں نے پڑھی تھی آیت نمبر پندرہ میں کہ اس وہی میں یہ بھی تھا ان نسا بے شک قیامت کا دن آنے والا ہے یہ اکاد اقفی حال کل نفس بما تسا ہر ایک نفس کو اس کے کی کیے کا بدلہ وہ دیا جائے گا تو گواہ ہے یہ کوہ تور کی وہی یہ جی اس بات قیامت پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی وہ کتاب مستور فی رقِ منشور یہ اور گواہ ہے وہ کتاب لکھی ہوئی فی رقِ منشور وہ پھیلائی ہوئی یا پھیلی ہوئی پھیلی ہوئی صفوں میں رق اس کا معنی میں آگے کرتا ہوں لیکن یہاں پہ صرف مضمون کو سمجھے تو گواہ وہ کتاب لکھی ہوئی فی پھر منشور کہ جو پھیلی ہوئی صفوں میں ہے صفحات میں ہے اوراق میں ہے مراد یا اس سے تورات ہے یا مراد اس سے قرآن ہے یا مراد اس سے دیگر بھی ہیں دیگر اقوال بھی ہیں لیکن یہ اگر اس سے تورات یا قرآن لے لیا جائے تورات اگر لے لیا جائے تو, تو یہ پھر دلیل نقلی ہوا وہی وہ دلیل وہی وہ کتاب مستور فی رقم منشور تورات اگر مراد لے لیا جائے تو دلیل نقلی ولبئی تل معمور یہ بھی دلیل نقلی ہے کیونکہ بیتے معمور یہ فرشتوں کے لیے وہ بنایا گیا گھر کہ جس میں وہ طواف کرتے ہیں تو کتاب مستور اور بیت معمور یہ دونوں دلیل نقلی ہیں یہ اباگے یہ دو دلائل و المرفوع المرفو المسجور یہ دلائل اقلی ہیں اور گواہ ہے وہ چھت یہ المرفوع بلند کی گئی یعنی آسمان والبحر المسجور اور گواہ ہے وہ سمندر المسجور بھرا ہوا اس کے تین معنی ہے وہ ہم وہاں پہ کر لیں گے یہ دو دلائل اقلیہ تو یہ تینوں دلائل دلیل وحی دلیل نقلی اور دلیل اقلی یہ اس بات پر گواہ ہے اور یہ دلائل اللہ نے پیش کیے کس بات پہ کہ ایک دن آنے والا ہے ان عذاب رب کا لواقع بے شک تیرے رب کی سزا لواقع وہ ضرور واقع ہونے والی ہے ضرور ہونے والی ہے ما له من دافع اور نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر اسے کوئی ہٹانے والا اور دفع کرنے والا نہیں ہوگا یہ تو اس کا یہ آسان مطلب ہے کہ یہ دلائل اس بات پہ ذکر کیے گئے کہ ایک دن آنے والا ہے تور میں مفسرین نے دو معنی کیے ہیں یا تو تور سے مراد وہی پہاڑ ہے جس کو تورے سینین سورہ تین میں کہا ہے کہا گیا ہے کہ جس پہ حضرت موسا علیہ السلام کو وہی کی گئی تھی اور بعض کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ تور سے مراد ہر وہ پہاڑ کے جس پر درخت ہوں اور جن پہاڑوں پر درخت نہ ہوں تو انہیں جبل تو کہا جاتا ہے جبال کہا جاتا ہے لیکن اسے تور نہیں کہا جاتا لیکن راجہ مانا یہاں پہ تور سے مراد وہی تور سینین ہے تور سینین پر یہ جی ہم نے ایک مانا تو کیا کہ وہاں پہ وہ وہی کی گئی ہے قیامت کے حوالے سے لیکن اس سے اس پر دیگر واقعات بھی وہ ہوئے ہیں وہ تمام بھی مراد لیے جا سکتے ہیں یہ کوہ تور پر حضرت موسا علیہ السلام اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی لے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک بے ادبی کا سوال کیا تھا تو اللہ نے انہیں وہیں پر یہ ان کے ان کی بے ادبی پر اللہ نے انہیں موت دے دی تھی اور پھر حضرت موسا علیہ السلام کی دعا سے کہ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ کوہ تور پر بعض لوگوں کی اس بے ادبی اور وہ واقعہ یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے لوگ مریں گے دنیا میں تو مر جائیں گے لیکن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو وہ حالت بھی اس پر یہ گواہ ہے وہ حالت بھی اس پر گواہ ہے تو سورہ طور کی تو سورہ توحا کی وہ وہی وہ بھی یہاں پہ مراد ہے اور اسی طرح وہ عذاب کہ جو وہ ان بے ادبوں پر تور کے مقام میں وہ نازل کیا گیا تھا سورہ بقرہ میں سورہ آراف میں اور جگہ جگہ وہ واقعہ ذکر کیا گیا تھا لنو میں تو گواہ ہے کوہ تور وہ کتاب مستور یہ اور گواہ ہے وہ کتاب فیرق کے منشو وہ کتاب امستور گواہ وہ کتاب لکھی ہوئی فی رقم منشور وہ پھیلائی ہوئی یا پھیلی ہوئی یہ جی اوراق میں صفوں میں رق اصل میں یہ جی پتلی کھال کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہرن سے جو لی جانے والی کھال تھی تو اسی پر یہ جی اگر کوئی چیز پہلے زمانے میں جب کاغذ ایجاد نہیں ہوا تھا تو ایک چیز کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے یہ کھال یہ پتلی کھال یہ حاصل کی جاتی تھی اور اسی پر کتابت کی جاتی تھی تاکہ دیر تک اس لکھائی کو محفوظ کیا جا سکے بعد میں اور اسے رق کہا جاتا ہے بعد میں پھر جب کاغذ ایجاد ہوا ہے تو اس پر بھی یہ آج اوراق اور ورق اسی سے پھر ماخوز ہے بعد میں اس پر بھی یہ اطلاق یہ ہوا ہے وہ کتاب مستور فی رقم منشور اس سے مراد کیا ہے تو یا تو اگر تور کی مناسبت سے لیا جائے تو اس سے مراد تورات ہے کہ تورات میں یہ بات یہ لکھی گئی تھی کہ قیامت کا دن یہ آنے والا ہے وہ کتاب مستور فی رقم منشور دوسرا قول اس میں قرآن کا ہے قرآن بھی اس بات پہ گواہ ہے تیسرا قول اس میں لوہے محفوظ ہے لوہے محفوظ کو بھی اللہ نے یعنی اس وقت سے یہ لکھ دیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے ابھی دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن لوہے محفوظ میں پہلے سے لکھ دیا گیا تھا کہ دنیا یہ دارالمتحان ہے اس میں لوگوں کا امتحان لیا جائے گا اور پھر ایک دن آنے والا ہے اور یہ کتاب مستور سے مراد لوگوں کے اور انسانوں کے جو نامۂ اعمال ہیں وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ جو کتابت یہ کی جاتی ہے فرشتوں کی جانب سے جس طرح سورق میں گزرا تھا تو یہ جو لکھی ہوئی یہ کتابیں ہیں یہ گواہ ہیں اس بات پہ کہ تمہارے رب کا عذاب وہ آنے والا ہے اور ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں لوگوں کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا یہ چار اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں کتاب مستور میں والبیت تل معمور اور گواہ ہے وہ گھر المامور یہ آباد کیا ہوا کہ جو یہ آباد کیا گیا ہے فرشتوں کی عبادت پہ کہ جسے فرشتوں کی عبادت پہ آباد کیا گیا ہے تو بیت معمور جس طرح کل کے سبق میں, میں نے وہ دو روایات وہ پڑھی تھیں بخاری اور مسلم سے حضرت مالک ابن ساسا صحابی سے روایت اور دوسری روایت سید مسلم کی انس ابنِ مالک سے حدیث معراج میں آتا ہے جب اللہ کے پیغمبر جبریل کے ساتھ ساتویں آسمان پہ گئے تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جی انہوں نے بیت معمور کو ٹیک لگائی تھی اور بعض محدسین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا وہاں پہ ٹیک لگانا تو وہ ایک وجہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ زمین پر جو کعبہ کے بانی ہیں اور اسے بنانے والے تو وہ ابراہیم ہیں تو اسی طرح اسی کعبہ کی مانند اسی کی مثل ساتویں آسمان میں بیت معمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے ابراہیم نے اسے ٹیک لگائی تھی اور روزانہ ستر ہزار فرشتے یہ اس کے گرد طواف کرتے ہیں محدثین اس کے دو مطلب وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اتنی کثرت سے ملائک اور فرشتے ہیں روزانہ ستر ہزار فرشتے یہ طواف کرتے ہیں اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے تو دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر وہ نہیں آتا اور دوسرا قول یہ کہ جو فرشتہ وہ ایک مرتبہ اس سے طواب شروع کر دے تو دوبارہ جہاں سے اس نے طواب شروع کیا ہے تو دوبارہ اسی جگہ تک وہ واپس نہیں لوٹتا یہ بھی مانا کیا جاتا ہے ولبیت المامور اور گواہ ہے وہ گھر المامور کہ جو آباد کیا گیا ہے فرشتوں کی عبادت پہ تو وہ بیت معمور اس بات پر گواہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کیونکہ یہ طواف بیت معمور سے فرشتوں کا یہ قیامت تک جاری رہے گا اور جب قیامت کے وقوع کا وقت آ جائے گا تو یہ طواف یہ تھم جائے گا اسی طرح بیت معمور کا دوسرا معنی اس سے مراد بیت اللہ ہے کعبہ ہے زمین پر اور گواہ ہے وہ گھر یعنی بیت اللہ کعبہ المعمور کہ جو آباد کیا گیا ہے لوگوں کی عبادت پہ وہاں پہ ہر وقت طواف کیا جاتا ہے دن رات طواف کیا جاتا ہے یعنی اکثر زمانہ اس میں طواف ہوتا ہے اور کوئی بھی وقت جو استثنائی صورتیں ہیں جیسے کووڈ میں وہ ایک حالت وہ پوری دنیا میں آئی تھی اس سے پہلے بھی بیت اللہ پر بعض ایسے احوال وہ آ چکے ہیں لیکن عام طور پہ بیت اللہ وہ لوگوں کی عبادت اور طواف کرنے والوں سے وہ آباد ہے تو یہ جو بیت اللہ ہے اور یہ جو لوگوں کی عبادت اور طواف پہ یہ آباد ہے تو بیت اللہ کی یہ آبادی عبادت کے ذریعے یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ جب تک یہ طواف یہ ہوتا رہے گا اور یہ عبادت یہ ہوتی رہے گی تب تک دنیا قائم ہے اور جیسے سورہ معدہ میں بھی قیام الناس وہاں پہ بھی کہا گیا تھا اور جب بیت اللہ اسے مسمار کر دیا جائے گا یعنی اسے ختم کر دیا جائے گا تو یہ وقوع قیامت کی بڑی نشانی ہوگی بخاری میں کتاب الحج میں بعض روایات بھی اس حوالے سے آتی ہیں کہ اسے یہ آخر زمانے میں ایک بادشاہ یہ اسے اٹھائے گا اور اس کے بعد قیامت یہ قائم ہو جائے گی والبیت المعمور معمور تو اگر مراد بیت معمور فرشتوں کا وہ گھر لیا جائے اور یا اگر کعبہ لیا جائے یہ دونوں گواہ ہیں کہ جب تک ان گھروں سے ان گھروں کے گرد یہ طواف ہو رہا ہے اور اس میں یہ عبادت ہو رہی ہے تب تک دنیا آباد ہے اور جب یہ تھم جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور پھر جزا اور سزا کا دن وہ آئے گا وہ المرفوع اور گواہ ہے وہ چھت المرفوع بلند کی گئی یعنی آسمان یہ چھت یہ بلند کیا گیا آسمان یہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کیونکہ جگہ جگہ قرآن عزستما ان شقت یہ جی آسمان کے پھٹ جانے کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے اور ایک نشانی کے طور پہ یہ پیش کرتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو جس طرح آگے آ بھی رہا ہے جی تو آسمان کی یہ بلندی یہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ عالم تب تک قائم ہے جب تک کہ یہ آسمان یہ اپنی حالت پر برقرار ہے اور جب یہ پھٹ جائے گا عزت سماں ان شقت عزت سماں ان فت تو یہ قیامت کے وقوع کی نشانی ہوگی والبحر المسجور مسجور سجر اس کے تین معنی مفسرین کرتے ہیں والبحر المسجور اور گواہ ہے وہ سمندر المسجور یہ المسجور یہ پانی سے لبریز یہ المملو ممتلے یہ جو پانی سے لبریز ہے تو گواہ ہے یہ سمندر دوسرا معنی البحر المسجور گواہ یہ سمندر المسجور یہ جی المزدور جی کھولا ہوا الموقد یعنی جلایا گیا المسجور کے جسے جلایا گیا ہے کہ جو جلایا جائے گا اور یا تیسرا معنی المسجور یعنی بند کیا گیا کیا مطلب اس کا یہ جی البہر مزدور یعنی وہ جو جسے بڑکایا جائے گا اور جسے جلایا جائے گا تو یہ تو یہ قیامت کی نشانی کی طرف اشارہ ہے جس طرح آخری پارے میں آتا ہے وہ اذل بہار سجرت وہاں پہ اسے یہ قیامت کی نشانی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے اور جب سمندروں کو جلایا جائے گا سمندروں کو جلایا جائے گا تو یہ یعنی یہ پانی یہ بالکل سوکھ جائے گا اور سمندروں کی یہ جو زمین ہے تو یہ بھی بالکل خشک ہو کے وہ نکل آئے گی دنیا میں آج بھی یہ جی سمندر جی اس کی جو سطح ہے پوری دنیا میں تو یہ تین چوتائی ہے آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں تو 71% 71 فیصد یہ پانی ہے اور انتیس فیصد یہ خشک زمین ہے جس پر پہاڑ ہے اور اسی طرح جس پر انسان بستے ہیں تو یہ خشک زمین ہے آسان الفاظ میں یعنی ایک یہ زمین ہے اور تین یہ پانی ہے تو سمندر وہ جو کھولا جائے گا یعنی اسے بڑکایا جائے گا اسے جلایا جائے گا اور یہ زمین یہ بھی خشک ہو کے یہ نکل آئے گی یہ تو قیامت کی نشانی اور دوسرا آج کے دور میں والبحر المسجور اور گواہ ہے وہ سمندر المسجور لبریز کے جو کچا کچا وہ پانی سے ہر وقت لبریز ہوتا ہے اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا ہے جیسے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا جیسے فرعون کو ہلاک کیا تھا اور جیسے آج بھی پانی اس کی وجہ سے بہت ساری بستیاں جب یہ سونامی وغیرہ وہ آ جاتے ہیں تو وہ ملک اور شہروں کو وہ بہا لے جاتے ہیں اسی طرح مزدور کا ایک معنی کہ جو روکا گیا ہے حالانکہ یہ سمندر اس کی اگر یہ سطح بندہ دیکھے تو اکثر یہ خشکی پر اوپر نظر آتا ہے لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے اسے روک کے رکھا ہے المحبوس الممنوع تو گواہ ہے وہ سمندر کہ جسے روکا گیا ہے یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے ان نازا برب کا لواقع کہ بے شک تمہارے رب کا عذاب وہ ضرور ہونے والا ہے مالہ مندافے اور نہیں ہے اس کو کوئی ہٹانے والا اور سقف مرفو کا ایک معنی آرش کے بھی کیا جاتا ہے کہ آرش وہ جو بلند کیا گیا یومتمور اسما او مورا اب یہ عذاب یہ کب واقع ہوگا تو آگے یہ اسی کی تفصیل ہے یوم جس دن کے جس دن کے حرکت کرے گا آسمان تمور یعنی تدور کہ جس دن کے حرکت کرے گا آسمان مورن حرکت کرنے کے ساتھ مارا یمور مورن کسی چیز میں لہروں کا اٹھنا اور کسی چیز کی حرکت کرنا اسے مار یمور سما مورا جس دن کے حرکت کرے گا آسمان مورن حرکت کرنے کے ساتھ وہ تثیر سیرا اور روانہ ہوں گے اور روان ہوں گے روانہ ہوں گے پہاڑ سیر روانہ ہونے کے ساتھ اور چلیں گے پہاڑ چلنے کے ساتھ سیر سیر کو بھی سیر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں انسان چلتا ہے سورہ توہ میں گزرا تھا ویس الو نال اور پوچھتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں آیت نمبر ایک سو پانچ میں اور یہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا ہوگا یہ جو بھاری بھرکم پہاڑ ہے بڑے بڑے تو فکلینا ربی نصفہ تو کہہ دیجیے کہ اڑا دے گا انہیں میرا رب نصفن اڑانے کے ساتھ روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑیں گے ہوا میں اڑیں گے اور ان کا کوئی وزن وہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ بھی تصویر الجبال و سیرا اور چلیں گے پہاڑ سیرن چلنے کے ساتھ لو میں پس ہلاکت ہے اس دن للمکذبین جٹھلانے والوں کے لیے یہ جو تمہارے رب کا عذاب یہ واقع ہونے والا ہے تو یہ کن پر مکذبین پر یہ واقع ہونے والا ہے اور ان کے لیے ہلاکت ہے کون ہیں یہ مکذبین؟ جو جٹلانے والے کون ہیں یہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں ہم فی یلعبون کہ وہ جو باطل میں فی خو کہ وہ جو باطل میں یلعبون خود کر رہے ہوتے ہیں خود اصل میں فضول باتوں میں گسنے کو کہتے ہیں خاد فلم پانی میں گسنا اور یعنی باتوں میں فضول اور بکواس باتیں کرنا الدین خواب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فضول باتوں میں یہ کھیل رہے ہیں کھیلتے ہیں یعنی کہ جن کا مشغلہ ہی فضول باتوں میں مشغول ہونا ہے کہ اللذین ام فی خوضی یلعبون کہ وہ جو فضول باتوں میں اور باطل باتوں میں یلعبون کھیلتے ہیں یوم یودعون الانار جہنم دعا جس دن کے یہ دکھے لے جائیں گے انہیں دکھے دیے جائیں گے الانار جہنم جہنم کی آگ کی طرف دعاً دکھیلنے کے ساتھ کیونکہ جہنم یہ کوئی آرام کی جگہ تو ہے نہیں کہ انسان خوشی سے اس جانب جایا جائے تو پیچھے سے انہیں دکھیلا جائے گا اور دکھے دیا جائے گا اور جہنم کی طرف ناگواری کے ساتھ انہیں لے جایا جائے گا جیسے سورہ معون میں آتا ہے یدو التیم تو وہاں پہ بھی یتیم کو دھکے دیتا ہے یوم ار جہنم جس دن کے دکھے دیے جائیں گے انہیں جہنم, جہنم کے آگ کی طرف دکھا دینے کے ساتھ اور جب وہاں پہ انہیں پہنچایا جائے گا اس کے کنارے پر تو ان سے کہا جائے گا ہاجی کن تم بے تو یہ وہ آگ ہے کہ تھے تم اسے جٹلانے والے اور انہیں کہا جائے گا دنیا میں تو یہ جہنم کے عذاب کو اور آخرت کے اس دن کو یہ باطل اور جادو کہتے تھے کہ یہ ہوائی باتیں ہیں افسح آیا یہ جادو ہے یعنی یہ کوئی باطل ہے ام ان تم لا یا تم دیکھتے نہیں یعنی یہ کوئی جادو ہے کوئی نظر کا دھوکہ ہے یا جی آج بھی تم لوگوں کی نظر وہ نہیں لگتی جیسے دنیا میں نہیں لگتی تھی یہ جادو ہے یہ یہ انتم یا یہ جہنم ام انتم لا یا تمہیں نظر نہیں آ رہا یعنی آج بھی تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اسلوہ داخل ہو جاؤ اس جہنم کی آگ میں فسبرو پس اگر صبر کرو او لا تسبیرو یا صبر نہ کرو سوا علیکم برابر ہے تم پہ یکساں ہے تم پہ یعنی مطلب یہ کہ اگر تم رو گے چلاؤ گے تو تب بھی تمہاری کوئی سنے نہیں تم پہ کوئی رحم کھانے والا نہیں ہوگا اور اگر فس اگر تم صبر کرتے ہو یعنی چلاتے نہیں ہو چیختے نہیں ہو اور خون کے یہ گونٹ یہ تم خود اندر ہی اندر پیتے رہتے ہو تو تب بھی تمہیں تمہارا یہاں سے نکلنا نہیں ہے پس صبر کرو یا صبر نہ کرو سوا یہ برابر ہے تم پر کیا یہ اللہ کا ظلم ہے ان پر اور اللہ نے بغیر ان کے کسی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں جہن میں یوں ہی دکیل دیا نہیں, نہیں. ان نما تجزو نما کن تم بے شک تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے اس کا کہ تھے تم عمل کرنے والے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے کہ اللہ نے انہیں کوئی ایسا نہیں کہ بس پہلے سے وہ لکھ دیا کہ بس یہ ہیں اب قرآن جب ایک جانب تخویف اور زجر دیتا ہے تو دوسری جانب بشارت اور خوشخبری بھی دیتا ہے تو اب بشارت ایمان والوں کو اور ماننے والوں کو دنیا میں جن لوگوں نے وہ اللہ سے ڈرے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرے تھے دنیا میں جن لوگوں نے بڑی پابندی کی زندگی وہ گزاری تھی تو اب ان کا انجام کہ ان المتقین فی جناتن عیون بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ پرہزگار فی جنات وہ باغات میں ہوں گے و نعیم اور نعمتوں میں نعیم یہ مفرد اور جمع سب کو شامل ہے نعیم اور نعمتوں میں ہوں گے فاکی نہ بے ماں آتا نہ اس حال میں اور یہ اس متقین سے حال ہے اس حال میں کہ وہ مزے لے رہے ہوں گے بما ان نعمتوں پر آتاہم ربہم کہ جو دے گا انہیں ان کا رب اور آتا ماضی اس لیے ذکر کیا لتا حق کو کہ یہ ضرور ہونے والا ہے لیکن ماضی میں اسے اس لیے تعبیر کیا کہ ایسا سمجھو کہ یہ ہو چکا ہے اتنا یقینی ہے جیسے ماضی کا کوئی واقعہ وہ یقینی طور پر وہ ہوا ہوتا ہے نبیما آتا آتاہم ربہم اس حال میں کہ وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے مزے لے رہے ہوں گے ان نعمتوں پر کہ جو دے گا انہیں ان کا رب وقا ہوں رب ہوں الجحیم وقاہم رب بم آزاب اور یہاں پہ یعنی بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے یہ بچا دے تو آگے وقاہ آزاب الجحیم اور بچایا انہیں ان کے رب نے عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے جنت کی نعمتوں پر بھی وہ لطف اندوز ہوں گے مزے لیں گے اور دوسری جانب جہنم کے عذاب سے بھی یہ اللہ نے انہیں بچایا ہوگا یو قال اور کہا جائے گا ان سے کلو وشربو کھاؤ اور پیو ہنی ان تمہارے لیے مبارک ہو ہنی عرب کہتے ہیں حنا اتام یعنی جب کسی کھانے کو مزیدار بنایا جائے خوشگوار خوشگوار یعنی جو اچھے سے بدن کا جز وہ ہونے والا ہو اور جو انسان کو نقصان نہ پہنچائے تو کلو اشربو ہنی ان کھاؤ اور پیو ہنی خوش مزہ جیسے سورہ نسا میں ہم نے مانا کیا تھا کہ خوش ہزم خوش ہزم اور خوش مزہ ہنی ام تو یہاں پہ خوش حضم خوش گوار کہ جو جزے بدن وہ بن بننے والا ہو کلو اشرب ہنی ان کھاؤ اور پیو ہنی ان تمہارے لیے مبارک ہو بے ماکن تم تعملون بسبس کے کے تھے تم عمل کرنے والے یہ قرآن مجید نے جنتیوں کے لیے کم از کم تیس یا تیس سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جنت میں یہ کیوں آئے اپنے اعمال کی وجہ سے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ جنت میں اس لیے آئے کہ یہ فلاں مولوی کا بیٹا تھا یا فلاں پیر کا بیٹا تھا یا یہ فلاں پیر کا مرید تھا بلکہ کن تم بسبب اس کے کہتے تم عمل کرنے والے کسی جگہ پہ ذات کا وسیلہ اسے قرار نہیں دیا گیا کہ تم نے اپنے بزرگوں کا وسیلہ جو ہے وہ بنایا تھا پکڑا تھا متقین الا سرور ان ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے علا سرور ان تختوں پر سرور جمع ہے سریر کی سریر تخت کو کہتے ہیں بادشاہوں کی طرح تختوں پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بغیر سلیقے کے یہ تخت ہوں گے بلکہ مصففت صف ب صف یعنی صف میں بچھے ہوئے علا اور ان تختوں پر ہوں گے مصفوفت ان صف بصف یہ قطار میں لگے ہوئے ہم بحور اور ہم نکاح میں دیں گے ان کے بےحور وہ خوبصورت عورتیں عین ان بڑی آنکھوں والیاں بڑی آنکھوں والیا عین آئینہ کی جمع ہے بڑی آنکھوں والیاں اور اس سے پہلے ہم اس کا معنی سورہ سعفات سورہ سعاد میں وہاں پہ ہم تفصیل سے کر چکے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ نَعِينَ اور ہم نکاح میں دیں گے انہیں بِحُورِ نَعِينَ وہ خوبصورت حور اصل میں حورہ حورہ گوری کو کہتے ہیں وہ خوبصورت عورتیں عین بڑی آنکھوں والیاں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعِمَانٍ اب بشارت چل رہی ہے تو اس میں ایک جانب جنتیوں کی جو مجلس ہے ان کا احوال وہ تو ذکر کیا گیا تو اب انسان طبعی طور پر خوش تب ہوتا ہے کہ جب اس کے جو متعلقین ہیں اس کے جو خاندان والے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ وہ ملا دیے جائیں تو یہاں پہ جو اولاد ہے تو یہ بھی ان کے آبا اجداد ان کے ماں باپ کے ساتھ وہ ملا دیے جائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد مومن ہو اگرچہ عمل میں ان کی کوتا ہی ہو لیکن ان کے بڑوں کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی وہ ملا دیا جائے گا وجہ یہ ہے کہ اولاد کے پاس ہونے سے اور انسان کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے ٹھنڈک پہنچتی ہے اور انسان کو ایک قلبی سکون یہ حاصل ہوتا ہے تو اب یہاں پہ وہ بھی وہ نعمت ذکر کی جاتی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِئِئِمَانٍ اور تابداری کی ان کی ذُرِّيَّتُهُمْ ان کی اولاد نے بھی ایمان ایمان کے ساتھ یعنی ماں باپ بھی مومن تھے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے چلے تو اللہ کیا کر دیں گے الحقنا بہم ضروری تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما من, عملہم من شئی اور ہم کم نہیں کریں گے ان سے یعنی ان بڑوں سے من عام ان کے امال میں سے من ان کوئی چیز بھی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو آبا ہیں وہ جو ان کے بڑے ہیں تو ان کے درجے کو وہ گٹا دیا جائے ان کے, یعنی انہیں ڈاؤن گریڈ نہیں کیا جائے گا ان کے درجے کو گٹایا نہیں جائے گا بلکہ ان کی جو اولاد ہے تو انہیں اپ گریڈ کیا جائے گا یعنی انہیں اپنے آبا اور اپنے بڑوں کے ساتھ وہ ملا دیا جائے گا اور یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہے بڑوں کے درجے میں کوئی چیز ان کا درجہ کم نہیں کیا جائے گا ہاں یہ اللہ کا فضل کہ اولاد کو ان کے درجے تک وہ پہنچا دیا جائے تو الحقنا بہم ذریتہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما علتناہم من عملہم من شئی اور ہم کم نہیں کریں گے ان سے کہ علتا یعلتو التن کم کرنا حق مارنا وما علتناہم من عملہم من شئی اور ہم کم نہیں کریں گے ان سے من عملہم ان کے عامال میں سے من ان کچھ بھی ہم ان کے مقام اور درجے کو نہیں گٹائیں گے یہ اللہ کا فضل ہے اور فضل یہ کہ انسان کو اس کے مقام سے زیادہ دیا جائے تو اولاد کو ان کے مقام سے بڑھا کر بڑوں کے اس مقام کے ساتھ ملا دیا جائے گا بما اب اس جملے میں جو اللہ کا قانون عادل ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے یہ تو اللہ کا فضل بیان ہوا ویسے اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کی بنیاد پہ گروی ہے یعنی جو اس نے عمل کیا ہے تو وہ اسی عمل کی بنیاد پہ وہ گروی رکھا گیا ہے یعنی اسے اس کے عمل کی بنیاد پہ وہ بدلہ دیا جائے اگر اچھا ہے تو اچھا بدلہ دیا جائے برا ہے تو برا بدلہ دیا جائے اور کسی کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی وہ نہ کی جائے لیکن ایمان کے سلسلے میں اللہ نے اپنا فضل وہ بیان کیا تو کیا ایسا بھی پوسیبل ہے کہ گناہ کے بدلے میں اللہ کسی ایک کا گنا وہ کسی دوسرے کے سر پہ تھوپ دے نہیں اللہ کا قانون عادل یہ نہیں ہے کلر بما کسب رحیم ہر انسان اس عمل کے عوض کسبا کہ جو اس نے کسب کیا ہے کہ جو اس نے کمایا ہے وہ گروی ہوگا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی شخص نے کوئی گنا نہیں کیا اور دوسرے کا گناہ وہ دوسرے کے سر پہ وہ تھوپ دیا جائے ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کے قانون عادل کے خلاف ہے ہاں اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کو گمراہ کیا ہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ باپ ہے تو باپ کا گناہ وہ بیٹے کے کھاتے میں ڈال دیا جائے یا بیٹے کا گنا وہ باپ کے کھاتے میں وہ ڈال دیا جائے ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا قانون عادل ہے کل بما کسب شخص اس عمل کے بعوز اس عمل کے بدلے میں کسبا کہ جو اس نے کیا ہے رحیم وہ گروی ہوگا وہ امددنا مما یشتہ ہوم اور ہم دیں گے انے اور ہم دیں گے انہیں بار بار اصل میں امددنا امداد کہتے ہیں کہ بار بار کسی نعمت کا دیا جانا اور ہم دیں گے انہیں بفا کی میوے و اور گوشت مما کہ اس میں سے کے جو یہ چاہیں گے جو بھی گوشت ہوگا اور یہ چاہیں گے تو انہیں وہ فراہم کیا جائے گا وہ امداد و لہمن ممایشت وم ددنا ہوں بفا کے ہتن و لہمن اور ہم دیں گے انہیں بفا ہتن میوے وَلَحْمٍ اور گوش مِمَّا اس میں سے یہ اشتہون کے جو یہ چاہیں گے يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسًا اور چھینہ جبٹی کریں گے فیہا اس جنت میں کأس اصل میں شراب کے جام کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہوا ہو يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسًا اور جہاں پہ لوگ یہ زیادہ تعداد میں ہوں اور گپے شپے وہ لوگ لگا رہے ہوں اور یہ خادم ادھر سے ادھر جا رہے ہوں تو اسی دوران میں یہ برتن ان کا یہ کھڑکنا آپس میں یہ ہوتا ہے اسی طرح یہ دنیا میں جب شراب خانوں میں یہ لوگ شراب پیتے ہیں تو آپس میں یہ برتن یہ بھی کھڑکاتے ہیں آپس میں چینا جپٹی کریں گے فیہا اس جنت میں کاسن شراب کے جاموں کا لا ان فیحا نہ نہ تو ہوں گی بےحودا باتیں فیہا اس جنت میں جیسے دنیا میں شراب پی ایک بندہ پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد بندہ بکواس بکتا ہے اور بہودہ باتیں کرتا ہے ولا اور نہ ہی ہوگا گناہ کا کوئی فیل کہ انسان دنیا میں شراب پینے کے بعد گناہ کا ایک عمل وہ کرتا ہے لالگ فیہا، نہ تو ہوں گی بہودہ باتیں فیہا اس جنت میں ولا تسیم اور نہ ہوگا اور نہ ہی ہوگا گناہ کا کوئی کام تسیم گناہ کی کوئی بات بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی گناہ کا کوئی فعل وہ ہوگا غلمان اور گے ان پر غلمان خادم لہم جو ان کے ہوں گے ان پر ان کے خادم اور یہ بھی جنت کی مخلوق ہے غلمان اور گھومیں گے ان پر ان کے خادم اور وہ کتنے صاف شفاف اور پاکیزہ ہوں گے مقنون گویا کہ وہ موتی ہیں چپا کر رکھے ہوئے یعنی جن پر کوئی گرد و غبار وہ نہ پڑی ہو اتنے پاکیزہ اور صاف شفاف ہوں گے کیونکہ اگر خادم ہو اور وہ بھی میل کچیل سے وہ بھرا ہوا ہو تو انسان کو اس کے اور بعض لوگوں نے تو اتنا وہ ادب نہیں ہوتا کہ وہ جب آپ کے پاس برتن لاتے ہیں تو یہ انگوٹا جو ہے تو یہ بھی اس پانی میں اور شربت میں وہ ڈبایا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ بڑے پاک صاف اور پاکیزہ ہوں گے اور صفائی کا ان کا یہ عالم ہوگا کہ انہم لعلوم مقنون گویا کہ وہ موتی ہے چپا کر رکھے ہوئے وجہ کیا تھی جنت میں کون سی چیز وہ یہاں پہ انہیں لے آئی وَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِينَ تَسَاءَلُونَ اور سامنا کریں گے بعض ان کے علا بعد ان بعضوں پر یا ایک دوسرے سے پوچھنے والے محفل لگی ہوگی محفل لگی ہوگی اور ایک دوسرے کے سامنے جس طرح اس سے پہلے وہ گزرا متقین آر مصففا تختوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور قطار میں لگے ہوئے صف ب صف یعنی ان میں ایسی نہیں ہوگی کہ کسی شخص کا چہرہ وہ دوسرے کی پیٹ اور پش کی طرف ہو جس طرح یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے کہ واقب اور سامنا ہوگا بعض ان کے آلہباد بازوں پر یسا ایک دوسرے سے پوچھنے والے یار دنیا میں کیا حال تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ گب شپ یہ لگ رہی ہوگی کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے تفصیل قرطبی میں یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ تو یہ ذکر کیا جاتا ہے یہ جو ان نآاب رب کا لواقع یہ جو آیت گزری تو تفسیر قرطبی میں تفسیر قرطبی میں یہ جو واقعہ ہے ابنِ کثیر میں ان ناداب رب کا لواقع اس کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑی اور جب اس آیت پر یہ پہنچے ان آزاد رب کا لواقع ماں لہو مندافے تو انہوں نے ایک سرد آہ جو ہے وہ بھری اور اس آیت کا وہ اثر ان پہ اتنا ہوا کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ بیس روز تک حضرت عمر وہ بیمار رہے صرف اس آیت کے اثر کی وجہ سے اور لوگ وہ عیادت کے لیے وہ آ رہے تھے مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بیماری کی وجہ ان کی کیا ہے بعد میں حضرت عمر نے خود یہ بتایا کہ اصل میں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو اس آیت کی اثر کی وجہ سے میری یہ کیفیت یہ بنی اور اسی مقام پہ تفسیر قرطبی میں جبیر ابن متعم بخاری میں ان کی یہ روایت بھی آتی ہے سور کے متعلق رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا اور میں ایک مرتبہ مدینہ آیا اور بدر کے قیدیوں کے متعلق میں اللہ کے پیغمبر سے گفتگو کرنے کے لیے میں آیا تھا تاکہ ان کے حوالے سے ان کے ساتھ وہ بات کر سکوں تو میں نے اللہ کے پیغمبر کو مغرب کی نماز میں تور یہ پڑھتے ہوئے سنا اور ان کی آواز وہ مسجد سے وہ باہر وہ سے آ رہی تھی جب اللہ کے پیغمبر نے یہ آیت پڑھی انداب اور لواقع ماں لہو مندا فیا تو متعم کہتے ہیں بعد میں یہ بڑے بلند مقام کے صحابی بھی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میری یہ حالت ہوئی جب میں نے یہ آیت سنی کہ گویا میرا یہ دل یہ خوف سے پھٹ جائے گا تو اسی لیے اس کے بعد میں نے فوراً اسلام قبول کیا اور میں اسی وقت یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں اس جگہ سے شاید ہٹ بھی نہ سکوں اور مجھ پر اللہ کا عذاب وہ آ جائے گا اللہ کے پیغمبر کے آواز میں وہ تاثیر بھی یہ تھی اور ان کے دل میں جو درد تھا تو لازمی طور پر, اور پر صحابہ کرام کا قرآن کو سمجھنا آج ہم ان آیات کو یہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری وہ کیفیت وہ بنتی نہیں ہے اس کی وجہ سے قرآن سے جو اثر ہے تو وہ ہم لے نہیں پاتے واکب الباد ہم آبادی یا تسا الون اور سامنے ہوں گے بعض ان کے بازوں پر یا تسا ایک دوسرے سے پوچھنے والے قَالُوا تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ بے شک تھے ہم قَبْلُوا اس سے پہلے دنیا میں فِي أَهْلِنَا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے اس دن سے دنیا میں جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے تھے تو اس دن کے عذاب سے ہم بڑا ڈرتے تھے کہ کیا ہوگا ہمارا کیا انجام ہوگا فمن اللَّهُ عَلَيْنَا پَسْ احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچایا ہمیں بچایا ہمیں اس گرم عذاب سے سموم وہ جو جس کی لو وہ بڑی گرم ہے بڑا گرم عذاب ہے جہنم کا آزاب وقان عذاب, عذاب سموم اور بچایا ہمیں گرم عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وجہ کیا تھی کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا کہ بس میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں ہمارے اس معحلے میں اس گلی میں ہمارے پڑوسی تھے جی اور ایک رات اور تقریباً ہر مہینے وہ یہاں پہ ایک مجلس لگاتے تھے اور پیر صاحب کو وہ بلا لیتے تھے اور یہاں پہ ایک حلقہ جو ہے وہ لگتا تھا اور جہرن وہ ذکر بھی کرتے تھے ایک دن میں نے کان لگا کے سنا کیونکہ وہ کھڑکی جو ہے وہ گلی کی طرف ہی وہ کھلتی ہے اور وہ کھلی ہوتی تھی تو اس میں وہ تقریر وہ میں سن رہا تھا تو کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید وہ مرے تو قبر میں جب رکھا گیا تو جب فرشتے نے پوچھا کہ مر رب کا تو اس نے جواب میں کہا کہ میں تو بڑے پیر کا مرید ہوں اور ما دینوں کا میں تو بڑے پیر کا مرید ہوں اور من نبیوں کا میں تو بڑے پیر کا مرید ہوں تو فرشتے بھی حیران ہو کہ آخر یہ بڑا پیر ہے کون مشرقین اسے غوث اعظم کہتے ہیں وہ بڑا فریاد رست اللہ غوث اور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جی کل میں نے ایک ویڈیو جو ہے تو وہ دیکھی با ساتھیوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کی کہ یہ جی ایسے ایسے شرک اور کفر جو ہے یہ بکتے ہیں کہ اللہ کی پناہ وقان آزاب اس کی وجہ کیا تھی ان نہ کننا من قبل ندعو بے شک تھے ہم اس سے پہلے کہ ہم پکارتے تھے صرف اللہ کو دنیا میں ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے جب پوری جب لوگ غیروں کو پکارتے تھے کوئی کہتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کر کوئی پیر بابا کو اپنی حاجتوں میں پکارتا تھا کوئی شیخ ابد القادر جیلانی کو اپنی حاجتوں میں پکارتا تھا تو کوئی کسی اور کو اپنی حاجتوں میں پکارتا تھا اے اللہ ہم ایسے وقت میں صرف تجھی کو پکارتے تھے تو ہی ہمارا کارساز اور تو ہی ہمارا حاجت روا تیرے علاوہ کسی اور کو ہم نہیں پکارتے نماز میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اتحاد و توبہ اتحیات للہ العباد القولیا کہ ہماری زبانی عبادت اللہ تیرے لیے ہے پکار ہماری تیرے لیے ہے صرف تجھی کو پکاریں گے بدنی عبادت اللہ تیرے ہے اور ہماری مال کی عبادت بھی تیرے لیے ہے صرف خاص تیرے لیے یہ ان نا من قبل بے شک تھے ہم اس سے پہلے دنیا میں کہ ہم پکارتے تھے صرف اسی اللہ کو غیر کو ہم نہیں پکارتے تھے انہبر رحیم بے شک یہ اللہ ہوا وہی اللہ البر وہ احسان کرنے والا ہے الرحیم اور بڑا مہربان ہے یہ اللہ کا احسان تھا کہ اتنا ایک میٹھا عقیدہ توحید کا اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے اور اس توحید کے اس میٹھے عقیدے کی وجہ سے کہ اللہ نے ہماری عزت کی حفاظت کی ہے اللہ نے ہمارے مال کی حفاظت کی ہے ورنہ اگر آج یہ عقیدہ توحید یہ نصیب نہ ہوتا تو یہ سر پتہ نہیں کن پیروں کے قدموں میں یہ جکا ہوا ہوتا اور کن قبروں کے سامنے یہ جکا ہوا ہوتا اور پتہ نہیں کس کس در اور درگاہ پہ یہ جکا ہوا ہوتا یہ اللہ نے ہمیں ہمارے سینوں کو کھولا ہے اور عقیدہ توحید ہمیں نصیب کیا ہے انہو ہوا البر الرحیم بے شک یہ اللہ یہی اللہ البر وہ احسان کرنے والا ہے الرحیم اور بڑا مہروبان ہے ہے پر وہ کی گئی حضرت موسا کو وہ کتاب مستور اور وہ کتاب لکھی ہوئی فی رق ام منشور وہ پھیلی ہوئی پھیلی ہوئی صفوں میں صفحات میں یا وہ پھیلی پتلی کھال میں اور ہے وہ گھر کہ جو آباد کیا ہوا ہے کیا گیا ہے فرشتوں کی عبادت پہ یا گواہ ہے وہ گھر کہ آباد کیا گیا انسانوں کے طواف پہ انسانوں کی عبادت پہ بیت اللہ مراد ہے وہ سخت المرفو اور گواہ ہے وہ چت المرفو بلند کیا گیا آسمان والبحر المسجور اور گواہ وہ سمندر المسجور بھرا ہوا لبریز کہ جو ہر وقت پانی سے وہ لبریز ہوتا ہے یا المسجور کہ جسے جلایا جائے گا اور یہ قیامت میں ہوگا والبحر المسجور اور گواہ وہ سمندر کے جسے روکا گیا ہے اللہ کی حکم پہ وہ روکا گیا ہے ورنہ اگر اللہ حکم دے تو اس پوری آبادی کو اور انسانوں کو وہ بہا کے لے جائے ان انعذاب عرب کلواقے بے شتیر رب کا عذاب وہ ضرور واقع ہونے والا ہے مالہو من دعفے اور نہیں ہے اسے کوئی ہٹانے والا جس دن کے حرکت کرے گا آسمان حرکت کرنے کے ساتھ لرز جائے گا آسمان لرزنے کے ساتھ اور چلیں گے پہاڑ چلنے کے ساتھ تو پس ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے وہ لوگ کے جو باطل میں یلعبو نہ کھیلتے ہیں جو فضول باتوں میں وہ کھیلتے ہیں يو جس دن کے وہ دکھا دیے جائیں گے دکھے لے جائیں گے جہنم کے آگ کی طرف دکھا دینے کے ساتھ اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے کہ تھے تم اسے جٹلانے والے آئے یہ جادو ہے یہ نظر کا دوکہ ہے آئے یہ ام ان تم لا تبصرون یا تم دیکھتے نہیں اس لوحا داخل ہو جاؤ اس میں فصبرو پس اگر صبر کرو او لا تصبرو یا صبر نہ کرو مطلب یہ کہ چیخو چلاؤ یا صبر کرو سواؤن عالیکم یکسا ہے تم پر برابر ہے تم پر بے شک تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے اس کا کہ تھے تم عمل کرنے والے بے شک اللہ سے ڈرنے والے فی جنات وہ باغات میں ہوں گے و نعیم اور نعمتوں میں فاکہینا وہ لطفندوز ہوں گے اور وہ مزے لے رہے ہوں گے خوش ہوں گے بما ان نعمتوں پر آتا ہم رب و ہم کہ جو دے گا انہیں ان کا رب اور بچائے گا انہیں ان کا رب عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو ہنی ان تمہارے لیے مبارک ہو خوشگوار ہو بس ہوئے ہوں گے آلہ تختوں پر مسفوفت یہ قطار در قطار صف میں صف بصف صف وزو جنا ہوں اور ہم ملائیں گے ان کے ساتھ بحور وہ خوبصورت عورتیں عین بڑی آنکھوں والیاں والذین آمنوں اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور تابداری کی ان کی پیروی کی ان کی ذریتهم ان کی اولاد نے بھی ایمان ایمان کے ساتھ الحقنا بہم ذریتهم تو ہم ملا لیں گے ان کے ساتھ ان بڑوں کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم کم نہیں کریں گے ان بڑوں سے من عملہم ان کے عامال میں سے من منشئین کچھ بھی کل امرئم بما قصب رہین ہر انسان اس عمل کے بعوز اس عمل کے بدلے میں قصبا کہ جو اس نے کیا ہے رہین وہ گروی ہے یعنی ہر انسان کو اپنے آمال کا حساب وہ دینا ہوگا وَاَمْدَدْنَا هُمْ بِفَاقِحَتٍ اور ہم بار بار دیں گے انہیں بِفَاقِحَتٍ مَيْوِے امداد یعنی بار بار ایک نعمت کا دیا جانا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نعمت ایک بار دے دی جائے اور اس کی شارٹیج وہ ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا اور ہم بار بار دیں گے انہیں کی حتن میوے ولحمین اور گوش ممہ اس میں سے یشتہون کے جو وہ چاہیں گے یتنازعونہ وہ چینہ جبٹی کریں گے اس میں چینہ جبٹی کریں گے وہ فیہا اس جنت میں کعسن, کعسن شراب کے جام اور شراب کے پیالے لا لغون فیہا نہ ہوگی اس میں بہودہ باتیں ولا تاثیم اور نہ گوئی گناہ اور نہ گوئی گناہ کا عمل اور پھر ان پر غلمان اللہم ان کے خادم کا ان مخنون اور ایسے پاک صاف ہوں گے گویا کے وہ موتی ہیں چپا کر رکھے ہوئے اور آمنے سامنے ہوں گے بعض ان کے بازوں پر یت ایک دوسرے سے پوچھنے والے قالو تو کہیں گے انہا کننا قبلو فی اہلنا بے شک تھے ہم قبلو اس سے پہلے دنیا میں فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے فمن اللہ علینا پس احسان کیا اللہ نے ہم پر ووقان عذاب السموم اور بچایا ہمیں گرم عذاب سے وجہ کیا ہم نے کوئی وسیلہ جو ہے وہ بنایا تھا کسی بابا کو نہیں نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ توحید کا تھا انہا کننا من قبل ندعو بے شک تھے ہم اس سے پہلے ندرو کہ ہم صرف اسی اللہ کو پکارتے تھے جب مخلوق غیروں کو پکارتی تھی انہوں البر رحیم بے شک یہ اللہ وہی اللہ البر وہ احسان کرنے والا ہے الرحیم اور وہ مہربان ہے وآخر دعوانا ان الحمد رب